شک صدر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کو جو چیرا گیا اس کے متعلق میں بات کر لوں تو میرا بہتر ہوگا وہ ہے شک صدر جو ہے یہ آج کا ٹاپک ہے تو اسی سے بات جڑے میں تمام معراج کے ساتھ کل پھر ان شاء اللہ دیدار الہی لفظ ابدھ کے اسرار لفظ سورے نجم کی جو آیات نہ زمین پہ نازل ہوئی نہ مکہ میں نہ مدینہ میں آسمان پہ نازل ہوئی تو کچھ چیزیں بھی ان بھی انشاءاللہ بات کریں گے آج جو ہے ہمارا ٹاپک شک صدر ہے ٹھیک ہے بہت خوبصورت ہے میں نے کسی روم میں پڑھا تھا لیکن آپ یہ سنیے، یہ پورا بیان سننا ہے اعوذ باللہ من الرجیم بسم اللہ, الرحمن الرحیم ان اللہ و اللہ عنا محمد محمد مبارک آپ کا سینا مبارک تین بار چارج کیا گیا ایام کفول بچپن میں بیسٹ کے وقت اور معراج کے موقع پر پہلی بار بچپن میں آپ کے شک صدر کے متعلق امام مسلم نے حضرت انس بن مالک سے روایت کہ آپ بچپن میں بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے اچانک جبرائیل آئے اور آپ کو لٹا کر آپ کا سینہ چیرا اور آپ کا دل نکال لیا پھر دل میں سے جمع ہوا خون نکالا اور کہا یہ شیطان کا حصہ تھا اس حدیث کو مزید تفصیل کے ساتھ حافظ ابو نعیم نے روایت کیا حضرت ابو حرا رضی اللہ تعالان بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم رسول سے حا یار آپ پر نبوت کی ابتدا کس چیز سے ہوئی. آپ نے فرمایا جب تم نے سوال کر ہی لیا تو سنو. میں دس سال کی عمر میں صحرا میں جا رہا تھا اچانک میں نے اپنے سر کے اوپر دو آدمیوں کو دیکھا ایک نے دوسرے سے کہا کیا یہی ہے دوسرے نے کہا ہاں انہوں نے گدی سے پکڑ کر مجھے گرا دیا اور میرے پیٹ چاک کیا جب جایب سونے کے تج پانی میں اس میں پانی لا رہے تھے اور میکائل میرا پیٹ دھو رہے تھے پھر ایک نے دوسرے سے کہا اب اس کا سینہ چاک کرو پھر میں نے دیکھا کہ میرا سینہ چاک ہو چکا تھا اور مجھے بالکل درد نہیں ہوا پھر کہا ان کے دل شک کرو پھر میرا دل چیرا پھر کہا اس میں سے کینا اور حسد نکال دو انہوں نے جمے و خون کے مشابہ چیز نکال کر پھینک دی پھر کہا ان کے دل میں شفقت اور رحمت داخل کر دو تب انہوں نے چاندی کی طرح کوئی چیز داخل کر دی اور انہوں نے اپنے پاس سے کوئی پسی ہوئی چیز نکالی اور وہ اس پر چھڑکی پھر انہوں نے میرے پیر کے انگوٹھے کو ہلایا اس کے بعد مجھ سے کہا جاؤ میں گا اس کے بعد میرے دل میں چھوٹوں پر رحمت اور بڑوں کی توقیر سما گئی اس حدیث کو امام محمد بن بنساد امام بحکی امام احمد امام دارمی اور امام حاکم نے بھی روایت کیا ہے اور اس حدیث کا حافظ ابن کچیر اور حافظ ابن قلانی نے بھی ذکر کیا ہوا ہے آپ کو آواز آ رہی ہے نا وعلیکم یہ عدیز سنی ہے اس کے بعد انشاءاللہ اس کی وہ بھی شرح آگے آئے گی حافظ الحسن نے اس حدیث کو امام احمد اور امام دیبرانی کے حوالے سے نقل کیا ہے اور لکھا ہے کہ امام احمد کی سنت حسن ہے امن حبان نے حدیث کو از عبداللہ بن جعفر میں سادیا روایت کیا ہے اس میں الفاظ ہیں آپ نے حلیمہ سادیہ کو بتایا کہ میرے پاس سفید کپڑوں میں ملبوس دو آدمی آئے انہوں نے مجھے لٹا کر میرا سینا پیٹ جا کیا بخا مجھے پتا نہیں چلا کہ انہوں نے کیا کیا یعنی مجھ کو بالکل درد نہیں ہوا حافظ الحسمی نے عزیز کو بیان کیا ہے حضرت ابو ہریرا کی مسکورہ صدر روایت کو حافظ علیہ نے ابرانی کے حوالے سے ذکر کیا اس میں ہے دو شخص میرے پاس آئے ان میں سے ہر ایک نے مجھے بازو سے پکڑا مجھے ان کے پکڑنے سے کوئی درد نہیں ہوا ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا ان کو لٹاؤ انہوں نے مجھے جکائے بغیر لٹا دیا پھر ایک نے دوسرے سے کہا ان کے سینہ چاک کرو پھر ان میں سے ایک نے میرا سینہ چا کیا میں یہ منظر دیکھ رہا تھا میرا خون نکلا اور نہ مجھے درد ہوا الحدیظ باقی نے پوری حدیث اس حدیث کو امام عبداللہ نے روایت کیا اس کے تمام رابط سکھا ہیں اور ابن حبان نے اس کی توصیق کی ہے ہم نے بکثرت حوالہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن میں شک صدر کا واقعہ اس لیے بیان کیا تاکہ واضح ہو جائے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شک صدر ہوا تھا اس وقت آپ کا خون نکلا تھا نہ آپ کو درد ہوا تھا دوسری بار آپ کا شک صدر بحث کے موقع پر ہوا امام ابو نیم اس اپنی صنعت کے ساتھ روایت کرتے ہیں اگر عائشہ بیان کرتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضا نے نظر مانی کہ وہ ایک میں اعتقاف کریں گے یہ رمضان کے مہینہ کا واقعہ ہے ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تو آپ کو آواز آئی السلام علیکم آپ نے فراہم میں نے گمان کے اچانک کوئی جن آ گیا ہے میں دوڑتا ہوا حضرت خدیجہ کے پاس آ گیا انہوں نے مجھے کپڑا اوڑا اور پوچھا عبداللہ کیا بات ہے میں نے کہا میں نے السلام علیکم کی آواز سنی اور میرا خیال ہے کہ وہ جن ہے حضرت خدیجہ نے کہا آپ کو خوشخبری ہو سلام تو اچھی چیز ہے آپ نے فرمایا میں دوبارہ نکلی تو حضرت ابراہیل دھوپ میں کھڑے تھے ان کا ایک پر مشرق میں تھا اور ایک پر مغرب میں تھا آپ نے فرمایا میں ان سے خوفزدہ ہوا میں دوڑتا ہوا آیا تو وہ میرے اور دروازے کے درمیان کھڑے تھے انہوں نے مجھ سے باتیں کی حتیٰ کہ میں ان سے مانوس ہو گیا انہوں نے مجھ سے پھر ملنے کا وعدہ کیا پھر میں ان کے لیے گیا اور انہوں نے تاخیر کی میں نے لوٹنے کا ارادہ کیا تو اچانک میں نے دیکھا جبراہیل اور میکائیل کھڑے ہیں اور انہوں نے افق کو لیا ہے پھر جبرائیل نیچے اترا ہے اور میکایل آسمان اور زمین کے درمیان کھڑے رہے پھر جبرائیل نے مجھ کو پکڑ کر گدی کے گلی لٹا دیا پھر میرے دل کو شک کیا پھر دل کو باہر نکالا اس میں سے جو چاہا نکالا پھر اس کو سونے کے تک رکھ کر زمزمی کے پانی سے دھویا پھر اس کو اپنی جگہ رکھ کر جوڑ دیا اور زخم بند کر دیا پھر مجھے اس طرح الٹا کیا جس طرح چمڑے کو پلٹتے ہیں پھر میری پشت پر موڑ لگائی جس کا اثر میں نے اپنے دل میں محسوس کیا پھر مجھ سے کہا اکرا پڑھیے میں نے اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھی تھی اس لیے میں نے نہیں جانا کہ میں کس طرح پڑھوں اس نے پھر کہا ایک را پڑھیے میں نے کہا میں کیا پڑھوں اس نے اکرا اس میں رب کل خلق اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے پیدا کیا ہے حتیٰ کہ اس نے سورہ الگ کی پانچ آیتیں پڑھ دی ان آیتوں کو میں بالکل نہیں بھولا اس حدیث کے امام محبدا تیالسی نے بھی اپنی میں روایت کیا ہے اللہ سہیلی نے سدیش کو امام ابن بدینیہ کے سندر کے ساتھ حضرت ذر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی سلم سے پوچھا آپ کو کیسے یقین ہوگا کہ آپ نبی ہیں اور آپ نے اپنی نبوت کو کیسے جانا تو رسول اللہ وسلم نے واقعہ سنایا <تصفيق> آف کشیم نے بھی سدیش کو حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی روایت سے ذکر کیا آف اجرت کلانی نے امام ابو داودی کی مسجد کے حوالے سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت کا ذکر کیا ہے میز حافظ ابن حضرت کلانی نے سدیثہ حافظ ابو نحیم اصفہانی امام ابو داودیا دیع... اور امام بحقی کی دلائل النبو کے حوالے سے ذکر کیا ہے لیکن مجھے یہ حدیث امام بحقی کی دلائل النبوا میں بسار تلاش کے باوجود نہیں مل سکی حافظ عبنی حضرت کلانی کو دلال نبوا کے نام سے التباس ہوا ہے کیوںکہ یہ حدیث امام ابو نیم کی اصفہانی کی دریال نبوا میں ہے امام بحقی کی درائر میں نہیں ہے واللہ واللہ شکر معیار کے موقع پر ہوا امام بخاری رحمت اللہ علیہ روایت کرتے ہیں حضرت مالک بن سا سا رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس رات مجھے معراج کرائے گے میں حتیم کابہ میں لیٹا ہوا تھا میرے پاس آنے والا ایک فرشتہ آیا اس نے یہاں سے لے کر یہاں تک میرا سینہ چاپ کیا راوی کہتا ہے میں نے جاروج سے پوچھا اس سے آپ کی کیا مراد تھی سے لے کر تک پھر میرا دل نکالا پھر سونے کے ایک ٹسٹ لایا گیا جو ایمان سے بھرا ہوا تھا پھر میرے دل کو زمزم کے پانی سے غسل دیا گیا پھر اس کو ایمان اور حکمت سے بھرا گیا پھر اس دل کو اس جگہ رکھ دیا گیا اس حدیث کو امام مسلم امام نسائی امام ابن خزیمہ امام بہکی نے بھی روایت کیا ہے قاضی ایاز المالکی رحمت اللہ علیہ نے بھی معراج کے واقعات کے موقع پر شک صدر کو بیان کیا ہے اب یہ تین بار شک شک صدر اس کی اثرار کیا ہے سنیے یہ بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے حافظ ابن حجر کلانی لکھتے ہیں شک صدر اور دل کو نکالنے کے متعلق جو کچھ احادیث میں وارد ہے یہ تمام امور خارے یعنی خلاف سے عادت ہیں ٹھیک ہے ان کو تسلیم کرنا واجب ہے اور ان کے حقیقت جاننے کے درپیش نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کوئی چیز بہت نہیں ہے نیز حافظ ابن حجر کلانی لکھتے ہیں پہلی بار شک صدر اس لئے ہوا تھا کہ آپ کے کلب مبارک سے جمیخون کا لوتڑا نکالا جا سکے دوسری بار اس لئے شک صدر ہوا کہ آپ کے دل میں حصول وہی کی استعداد رکھی جائے اور تیسری بار اس لئے شک صدر ہوا تاکہ معراج کے واقعات مسل عجائبات برزخ اور آیات الہیہ دیکھنے کی استعداد آپ کے دل میں رکھی جائے بعض علماء نے بیان کیا ہے کہ پہلی بار آپ کا شک صدر ہوا تاکہ آپ کے دل میں علم یقین کی استعداد حاصل ہو دوسری بار اس نے بارش صدر ہوا تاکہ آپ کے دل میں عین ال یقین کی استعداد حاصل ہو تیسری بار اس نے لیے شکر ہوا تاکہ آپ کے دل میں حق یقین کی استعداد حاصل ہو حافظ کا لانے لکھتے ہیں شفا میں ہے کہ جب ضبع سلام نے آپ کے دل کو دھویا تو کہا یہ صحیح قلم ہے اس میں دو آنکھ ہیں جو دیکھتے ہیں دو کان ہیں جو سنتے ہیں علامہ سہیلی لکھتے ہیں امام ابی دنیا اور دیگر محدثیر نے حضرت ابوظر سے روایت کیا ہے کہ حضرت آپ کو کیسے معلوم ہو کہ آپ نبی ہیں اور آپ کو کس سب سے اپنی نبوت پر یقین ہوا آپ نے فرمایا اے ذر جس وقت میں مکہ کی واضح میں تھا میرے پاس دو فرشتے آئے ان میں سے ایک فرشت زمین پر تھا اور دوسرا زمین اور آسمان کے مابین تھا ایک فرشتہ نے دوسرے سے کہا یہ وہی ہے دوسرے نے کہا ہاں یہ وہی ہے اس نے کہا ان کے ایک آدمی کے ساتھ وزن کرو اس نے میرے ایک آدمی کے ساتھ وزن کیا تو میرا وزن زیادہ تھا تھا سو آدمیوں کے ساتھ وزن کرو سو آدمی کے ساتھ وزن کیا پھر بھی میرا وزن زیادہ تھا پھر اس نے کہا ان کا ایک ہزار کے ساتھ وزن کرو پھر اس نے ایک ہزار کے ساتھ وزن کیا پھر بھی میرا وزن زیادہ تھا پھر میں ایک نے دوسرے سے کہا ان کا پیٹ چاپ کرو اس سے میرا پیٹ چاک کیا اس سے میرا دل نکالا اور اس میں سے مغمل مغمل شیطان شیتان شیتان کی انگلی چبھونے کی جگہ دیکھیں پھر آپ کو بتاتا ہوں یہ بچے جب روتے ہیں اس کو شیطان چوکتا ہے تو وہ روتا ہے ہر بچہ حضرت نبین کے تو سنیے اچھا جب وہ جمے ہوئے خون کو نکالا اور ان دونوں چیزوں کو پھینک دیا پھر ایک نے دوسرے سے کہا ان کا پیٹ اس طرح دو جس طرح برتن دھوتے ہیں اور اس کا دل اس طرح دو جس طرح برتن کے اندر کی چیز دھوتے ہیں پھر ایک نے دوسرے سے کہا ان پیٹ سیو اس نے میرا پیٹ سیا اور اس نے میرے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت کو رکھ دیا جیسے کہ وہ اب ہے پھر اس دونوں پیٹ, پیٹ پھیر کر چلے گئے اور گویا ان تمام کا مشاہدہ کر رہا تھا اللہ سہیلی فرماتے ہیں اس حدیث میں ان, چیز میں, ان چیز میں ان چیزوں کا بیان ہے جس کو پہلی حدیث میں مجملن ذکر کیا گیا ہے کیونکہ کہ میں آپ نے فرمایا فرشتہ نے شیتان ان کی انگلی چبونے کی جگہ اور جمے ہوئے خون کے نکالا اس حدیث میں آپ نے بیان فرمایا کہ پرشتہ نے اس چیز کو تلاش کر کے نکالا جس چیز میں شیطان حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ کے سوا ہر پیدا ہونے والے بچے کو چب ہوتا ہے کیونکہ ان کی والدہ ہینا نے دعا کی میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان رجیم کے شر سے تیری پناہ میں دیتی ہوں سورہ عالیہ عمران آیت 36 اس دعا کی قبولیت کی وجہ سے شیطان حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ کو پیدا وقت ہوتے وقت چبو نہیں سکتا تھا اور اس سے حضرت عیسا کی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیر ثابت نہیں ہوتی کیونکہ سیدنا محمد مصفا صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مغذ کو نکال لیا گیا اور روح کنجس نے برف اور ٹھنڈے پانی سے آپ کے دل کو دھو کر اس میں ایمان اور حکمت کو بھر دیا اس حدیث سے ایک اور مسئلہ بھی معلوم ہوا وہ یہ ہے کہ پہلے اس کا علم نہیں تھا کہ مہر نبوت آپ کی تخلیق کے وقت یا آپ کی ولادت کے بعد رکھی گئی یا جس وقت آپ نے بھی بنایا اس وقت آپ میں مہر نبوت رکھی گئی تھی اس عدیب سے معلوم ہوگا کہ جن میں آپ حلیمت سازیا کے ہاتھ ہیں ان دنوں میں حضرت جبرائیل نے آپ میں مہر نبوت رکھ دی تھی نبی کریم سے شک کے صدر کا واقعہ دو طرح منقول ہے ایک یہ کہ جب ایام میں رضاعت میں آپ بنوسات کے ہاتھیں اس وقت آپ کے شکر ہوا آپ کے پاس سونے کا ایک لائے لایا گیا جس میں برف تھی آج کے ساتھ آپ کے قلب کو دھویا گیا دوسری بار شب مع کے موقع پر آپ کے قلب کو زمزم کے پانی سے دھویا گیا اور اس کو ایمان اور حکمت سے بھر دیا گیا ہم پہلے احادیث سے بحوالہ بیان کر چکے ہیں کہ نبی کرین وسلم کے جب شکے صدر ہوا تو آپ کا خون نہ نکلا نہ آپ کو درد ہوا اس ادیس سے بھی معلوم ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت عام بشروں کی طرح نہیں ہے کیونکہ کسی بشر کے متعلق یہ تصور نہیں کیا جا سکتا کہ اس کا سینہ چیرا جائے اور اس کو درد نہ ہو اس کا خون نہ نکلے ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہماری انگلی میں پھانس بھی چوب جائے تو بےکر اور بے چین ہو جاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہرکوم سے لے کر ناخ تک سینہ چیر دیا گیا اور آپ کو درد نہیں ہوا اسی عدیب سے بھی معلوم ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات میں قلب کے محتاج نہیں ہے کیونکہ آپ کے سینا سے دل کو نکال دیا گیا اور آپ کی حیات میں کوئی فرق نہیں آیا بلکہ دیکھا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات میں ہوا یعنی آکسیجن کے بھی محتاج نہیں ہے کیونکہ موجودہ سائنسی تحقیق کے مطابق ہوا یعنی صرف دو میل تک ہے اس سے جو سائنسدان چاند پر سفر کے لیے جاتے ہیں وہ اپنے ساتھ آکسیجن کی تھیلیاں لے جاتے ہیں چاند پونے دو لاکھ میل کی مسافت پر واقع ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو چاند اور سورج سے محاورات تمام آسمانوں سے اوپر اور سترہ شریف شریف الاقلام اور رج سے اوپر گئے اور آپ کے ساتھ کوئی آکسیجن نہیں تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات میں کلب کے محتاج نہیں نہ ہوا کے محتاج ہیں وشال کے روزے رکھے جس میں نہ شہر ہے نہ افتاش اور کئی کئی دن کھائے پیے بغیر گزار دیے اس لیے ظاہر ہوا کہ آپ کھانے پینے کے محتاج نہیں ہیں لا مکان میں پہنچے تو معلوم ہوا کہ آپ مکان کے محتاج نہیں ہیں وقت کی گردی سے باہر نکلے تو ثابت ہوا آپ وقت کے محتاج نہیں ہیں ہر چیز اپنے وجود میں اور ہر جی اپنی حیات میں زمان مکان ہوا اور کھانے پینے کا محتاج ہے اور آپ اپنے ہونے میں ان میں سے کسی چیز کے محتاج نہیں ہے اور حق یہ ہے کہ زمان مکان ہوا غذا بلکہ کائنات کی ہر چیز اپنے وجود میں آپ کی محتاج ہے آپ میں تقدیس اور تشہیر کا عمل تدھیل کا عمل دو مرتبہ کیے گا ایک مرتبہ تقدیس کا عمل اس کے کی کیے گا تاکہ آپ کا قلب مغمد شیطان سے پاک ہو جائے اور آپ کے قلب میں توحید کے سوا اور کوئی چیز باقی نہ رہے دوسری بار جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو حضرت مقدس کی بلندیوں میں لے جانا چاہتا تھا تاکہ آپ پر پانچ نمازیں فرق کی جائیں اور ملائقہ کے ساتھ نمازیں پڑھیں اور بارگاہ الوحیت میں حاضر ہوں اس وقت آپ کے ظاہر اور بادن کو غسل دیا گیا پہلی بار آپ کے قلب کو برف کے ساتھ دھویا گیا تاکہ آپ کے قلب کو ایمان باللہ کی ٹھنڈک حاصل ہو دوسری بار آپ کے کل کو زمزم کے پانی سے غسل دیا گیا تاکہ آپ بارگاہ الوہیت میں حاضری سے مشرف ہوں کیونکہ ظاہری مسجد میں حاضری کے لیے ظاہر بدن کو گسل دیا جاتا ہے تو باطنی مسجد اور بارگاہ ربوبیت میں حاضری کے لیے آپ کے قلب کو زمزم سے پانی, کے پانی سے دھویا گیا یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ آپ کے قلب کو زمزم کے پانی سے اس لیے غسل دیا گیا تاکہ زمزم آپ کے قلب کے ساتھ مشرف ہو کیونکہ پہلے اس پانی کو جبرائیل کے پروں کے ساتھ نسبت تھی اور اب اس پانی کو قلب مصطفیٰ کے ساتھ نسبت ہے کلب اثر کو سونے کے تشت میں رکھنے کی حکمتیں ازب ذیل سونا تمام دھاتوں میں سب سے افضل دھات ہے اور قلب مصعفی تمام دلوں میں سب سے افضل دل ہے اس لیے آپ کے قلب کو رکھنے کے لیے سونے کا تشت لایا گیا سونے کو مٹی نہیں کھاتی اورمبیا کے اجسام کو بھی مٹی نہیں کھاتی اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو رکھنے کے لیے سونے کا تشت لایا گیا سونے کو زنگ نہیں لگتا اور قلب مصفا کو کسی نوعیت کی معاشیت کا زنگ نہیں لگتا اس لیے آپ کے کل کو رکھنے کے لیے سونے کی دھات کا سسٹ لایا گیا دماغ کو چاندی جگر کو پولاد اور دل کو ساتھ دل کو سونے کے ساتھ مناسبت ہے اس لیے آپ کو دل رکھنے کے لیے سونے کا سسٹ لایا گیا دنیا میں مسلمانوں پر چاندی اور سونے کے برتنوں کا استعمال ممنوع ہے لیکن جنت میں مسلمان چاندی اور سونے کے برتن استعمال کریں گے جو آن نعمت عام مسلمانوں کو جنت میں ملے گی اللہ تعالیٰ نے وہ نعمت آپ کو دنیا میں عطا کر دی مثلا دیدار الہی عام مسلمانوں کو آخرت میں ہوگا اور آپ کو دنیا میں دیدار عطا کر دیا گیا اسی طرح سونے کے برتنوں کا استعمال اوروں کے لیے آخرت میں ہوگا آپ کے لیے دنیا میں سونے کا ٹسٹ لایا گیا سونا آج میں نہیں جلتا اور آپ کے قلب کو بھی دنیا میں مغفرت کی ضمانت دی گئی ہے ٹھیک ہے عربی میں سونے کو زہب کہتے ہیں اور زہب اذہب پر دلالت کرتا ہے اور اذہاب کا معنی ہے دور کرنا تو زحب کا تش لا کر اس پر متنوع کیا اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی ظاہری اور بات کی نجاست کو آپ سے دور رکھا زہاب کا ہے جانا اور چونکہ زہاب علام اللہ, اللہ کے پاس جانے کا موقع تھا اس سے ذہب کا تش لایا گیا علامہ سہیلی نے لکھا ہے کہ قلب کو تش میں اس لیے رکھا کہ اس کی تاثیم تلک آیات القرآن کے ساتھ لفظی مناسبت ہے علامہ عینی نے کہا سونا تمام جواہر میں شکیل اور سونے کے تشچے وہی کے سکیل کی طرف اشارہ ہے آپ سے جتنے حضرت سیلانے لکھتے ہیں کہ آپ کے سینہ کو شک کرنا دل کو نکالنا اور اس کو زمزم سے دھو کر پھر سینہ میں رکھ کر اسی سینہ اتنے خوارے کے آدھیہ پر مشتمل ہے کہ جس سے ان واقعات کو سننے والا دہشت زدہ ہو جاتا ہے تو جس پر یہ واقعات گزر رہے تھے اور جو ان کا مشاہدہ کر رہا تھا اس کا کیا عالم ہوگا کیونکہ عام عادت یہ ہے کہ جس کا پیٹ چا کر کے اس کا دل نکالا جائے وہ لا محالہ مر جاتا ہے اور اس کے باوجود اس عمل سے آپ کو کوئی ضرر نہ ہوا نہ آپ کو کسی قسم کا درد ہوا علامہ ابن ابی جمرہ جم رہا نے کہا اللہ تعالیٰ اس پر بھی قادر تھا کہ شک کے صدر کے بغیر آپ کے دل میں ایمان اور حکمت کو بھر دیا جاتا لیکن اس کے باوجود آپ کا شک کے صدر کیا گیا تاکہ یہ ظاہر ہو کہ آپ کی قوت کا کیا عالم ہے کیا؟ کیوں اپنے کی شک ہونے کا مشاہدہ کر رہے تھے اس کے باوجود آپ نے کسی قسم کے کرم اور بے چینی کا اظہار نہیں کیا اس سے ظاہر ہوگا کہ آپ تمام لوگوں سے زیادہ بہادر ہیں اور آپ کا حال اور مقام تمام لوگوں سے زیادہ بلند ہے سورہ نجم کے آئے نمبر ون سیون میں آپ کی نظر اللہ کی جلوے سے نہیں ہٹی اور بصر نے بصیرت سے تجاوز نہیں کیا اس میں علماء کے خلاف کے شک صدر اور قلب مبارک کو دھونا آپ کے ساتھ مختص ہے یا یہ امر دوسرے امبیا کے لیے بھی واقع ہوا امام طبرانی نے بن اسرائیل کے تابوت کے قصہ میں یہ بیان کیا ہے کہ اس تابوت میں وہ تش جس میں امبیا علیہ السلام کے قلوب کو دھویا جاتا تھا اس سے معلوم ہو کہ یہ وسط دوسرے امبیا علیہ السلام کے ساتھ بھی مشترکہ وما علینا اج البلا کل شاء اس کے بقیہ باتوں پہ انشاءاللہ ٹاپکس ہیں ابد کے اسرار ٹھیک ہے آ... کیوں آئے جو وہی نزول ہوئے ہیں آسمانوں میں اسے اثرار دیدار الہی ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا اس کی باتیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان شاء اللہ باقی باتیں کل ہوں گی السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ